اللہ الرحمن اللہ اللہ علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خران کے رامی برادر سب کو شماسن بات سلامت کرتے ہیں ہمارے سلطلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر آج ہے چار سو چھبیس اور لیگ اٹھاسٹھ ہے سکسٹی اور جو ہے ان میں سے چار سو چھبیس جو دعو شریف کا شروع و ابھی تک کی درست کی تعداد ہے اور اٹھاسٹھ جو ہے اولاد فتح کا درج نمبر اٹھاسٹھ ہے سکسٹی ایٹ عوراد فتحیہ میں ہمارا سلسلہ درس جو ہے اورا کا فتح کا پہلا حصہ یعنی ملک الجباد میں ہے اس میں پچاس مرتبہ اللہ علیہ اللہ کے تکرار ہوئے اس میں کل ہم نے تیرہواں لا الہ اللہ کے توضیح شروع کیا تھا اس میں ایک درج دیا تھا آج دوسرا درج اور اس میں کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تو شاء اللہ تو تیرواں لا الہ اللہ جو ہے اس کا مکمل حصہ یہ تھا لا الہ الا اللہ امانتم من عند اللہ یہ مقدس ادوایہ کلمہ تھا کہ لا الہ اللہ کے ساتھ جو اضافی کلمہ ہیں وہ امانتم من عند اللہ یہ مقدس جملہ تو اس میں جو ہے لفظ امانت کی توضیع ترجمہ وغیرہ آپ لوگوں کو ہو چکا تھا تو اس میں جو ہے مزید توضیح کے حوالے سے اس کے ترجمے جو ہے مختلف علماء نے مختلف ترجمے کیے تھے ان میں سے جو ہے غیر سنت کے علماء میں سے گزر انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا کہ اس کے کل چار ترجمے ہیں ان میں سے جو ہے غیر نظیر نقش بندی کے ایک تجمہ ان کے تجمہ نسبتاً آیت کے ظاہری ترجمے سے زیادہ ہماں ہیں انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ اللہ اللّہ کا ترجمہ ہے اور لال اللہ اور یہ کلمہ یعنی لال اللہ امانت ہے اللہ کی طرف سے <authorization> لال اللہ امانتاً یہ امانت ہے منہ بلّہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے پاس تو یہ ترجمہ دعا کے الفاظ سے بالکل مناسب ترجمہ لگتا ہے لہٰذا بندہ آخر کو بھی یہی ترجمہ زیادہ مناسب لگتا ہے تو اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ حقیقت سمجھانا چاہتا ہے بندہ آخر تھوڑا کے کلس کا آخری حصہ تو توجہ ترجمے سے رب دینے کے لیے تو لا اللہ جو ہے اس دعا کے ذریعے ہمیں علیہ السلام یہ حقیقت سمجھانا چاہتا ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ حقیقت اللہ کی طرف سے اللہ کے مہلوک کے پاس یعنی یہ لا للّہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے محلوق کے پاس امانت ہے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اس امانت کی خوب بازاری کریں یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کی پرشش کریں اور اللہ کے غیر کی پرشش سے کوسوں دور رہیں اور جس کسی نے اس امانت کی پاداری کی اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی و پرشتش نہیں کی تو گویا اس نے اس امانت کی حفاظت کی ہے الحمد لا اللہ امانت امن لا اللہ یہ ایک حقیقت ہے سب سے بڑی حقیقت ہے کائنات کی یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے ہاں امانت ہے بندے کوشاہی اس مقدس کلمے کی پوری پوری اس طرح زبان سے اقرار کیا اس کی حقیقت اس حقیقت کی پاسداری کرے جس کے صلا میں اللہ اسے جہنم کے آگ سے امن دے گا بندہ مومن لا الہ الا اللہ اس حقیقت کے پاسداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی صلاح میں اس کو جہنم کی آگ سے امن دے گا اس سلسلے میں عادیث چنانچہ حدیث قدسی یہ حدیث امام رضا علیہ السلاۃ والسلام سے حدیثیز کچھی میشابور کے مقام پر نقل ہوا ہے اس سلسلے کی صنعت کو حدیث جو ہے سلسلہ صنعت سلسلے عدیت جو ہے حدیثِ سلسلۂ ذہب کہتے ہیں اس کے صنعت کے اعتبار سے تو اس میں امام فرمایا حدیث یہ اللہ حدیث کوچھی ہے اللہ نے خود فرمایا پیارے نبی نے اللہ جمیل کے ذریعہ اللہ خود سے نقل فرما رہے ہیں لفرمات کلم تو لا الہ الا اللہ ہشنے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے من داخل نے اور جو اس مقدس کلمے میں داخل مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے مطلب کیا ہیں اس مقدس کلمے کی لا لا اللہ کی دل و زبان ایک ہو اقرار کے ساتھ ساتھ اس مقدس کلمے کی تمام جو ہے تقاضے پورا کریں ہاں جی تمام تقاضے پورا کریں کیونکہ لا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی اعتعت و بندگی کے لائق نہیں کوئی عبادت بیمانی عام جو وسیع مفہ میں ہوتی ہے مدلک اعتاط و حرمن برداری اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی اعتط و بندگی کے لائق نہیں ہے تو لا لہٰ مطلب یہ اللہ میں تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتا ہوں میں تیرے سوا کسی کے جو اعتط نہیں کرتا ہوں ہاں البتہ امبیاء جو ہے ان کے تعت اللہ کے حکم سے ہے یہ اللہ خود کے تعت ہے تو یہ سب چیز میں کلمت اللہ اللّہ ہسنِ امن الشنِ امن منابی اور جو ہان اسے جو میرے قلعے میں داخل ہوگا اسے میرے عذاب سے امن ملے گا یہاں تک میں نے کل لوگوں کو بتایا تھا اس مبارک لہ اللہ امانت ہے جو بندہ اس امانت کی حقیقی پازداری کرے گا تو اس کے لیے وہ جہنم سے اس کو امن ملے گا اور اس کے ایک ثبوت جو ہے یہ حدیث خود ہی ذکر کیا اور اس کے لیے دوسری حدیث مبارک جو ہیں جناب انصر صابری صاحب نے اوراد فتح کی صفحہ نمبر ایک سے اس کی شرح میں صفحہ نمبر سے طاقت پہ اور نقل فرماتے ہیں اس طرح ایک اور حدیث میں بیان ہوئی لال اللہ کی فضلت ہاں جی اللہ خود فرماتے ہیں وہ حدیث قدسی وہ عزتی و جلالی و رحمت لا رحدن یق اللہ اللہ, اللہ فرمت میری عزت میری جلال اور رحمت کی قسم میں کسی بھی ایسی شخص کو آگ میں نہیں رہنے دوں گا آگ میں راہ اللہ آد الفنٰ جہنم کی آگ میں نہیں رہنے دوں گا جو لا الہ اللہ کا اخار کرتا ہو یقول ہاں اس کا کم ترین درجہ اللہ لال اللہ کی اس حقیقت کی امانت کی پازداری کی کہ دل و زبان ایک ہو کر یعنی کہ جس طرح منافقین کرتے تھے زبان سے اللہ اللہ تو پر لیتے دل سے خدا کی خدایت کو نہیں مانتے تھے خدا کو ایسا نہیں دل و جان سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس حقیقت کو دل میں ماننے کے بعد اسی حقیقت کا زبان پر لا الہ الا اللہ کے مبارک مقدس الفاظ میں شاعری کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث مبارک اور پہلے حدیث دونوں کا وعدہ اس بندے کے حق میں کم ضرور اس کے شامل حال ہوگا اسی طرح آیت میں ہاں جی آیت ان نہ عرض نلعت نال وال ولاس اس کی تشریح پہلے کل کی درست ہوا تھا اس میں بھی جو ہے ایک تفسیر جو ہے امانت سے کل میں توحید لیا ہے ہم لوگوں کو بتایا تھا اس میں علامان نے پیش کیا اپنی امانت کو آسمانوں اور زمینوں پہ تو وہ کون امانت تھی تو ایک قورم یہ کلم توحید لیا ہے یعنی جو ہے الامانت سے مراد یعنی الامانت سے مراد جو ہے کلم توحید یعنی لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ اللہ کے تمام تقاضے پوری کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یہ اپنے زمین و آسمان کے لیے جو امانت پیش کیا وہ یہ ہے لا الا اللہ, اللہ کے تمام تقاضے پورا کر کے اللہ کے وحدانیت کے حرار کرنا اب اس کی مزید تشریح کرنے کا ہمارے مختصر سے ہے سوچنے والے کے اس جملے کے اندر بہت خوش ہے لا الا اللہ کے تمام تقاضے کہ لا تمام تقاضے پورا کر کے اللہ کے وحدانیت کے ارار کرنا ایک مختصر توضیع ہے لا الا اللہ کے تمام تقاضے یہ کہ انسان اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے محلوقات کی فرمن برداری نہ کریں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہاں جی واہ فرمند برداری کریں اور اسی ایک ہی اللہ کی عبادت و پرستش کریں اور اسی کے سوا کسی اور کو اگر جی وہ غیر کتنا ہی عظیم ہو ہاں جی پرست و عبادت کے لائق نہ سمجھیں اسی لیے اس مقدس دعا میں فرمایا لا الہ الا اللہ امانت منہ لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف سے بندے کے ہاں جو اللہ کے بندوں کے پاس امانت ہے یعنی لا الہ الا اللہ جلا جلال الف کی جنا اللہ لَ اللہ یعنی اللہ لا للہ اللہ جلا جلال کی جانب سے ہمارے پاس ایک امانت ہے اور بندے مومن بلکہ تمام معلومات اس امانت کے پاسداری کے پابند ہیں اور سرموی اس میں خیانت کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی انحراف کی کوئی گنجائش ہے اور جس کسی نے بھی اس مقدس کلم اللہ, اللہ کی امانت کا پاس رکھا لحاظ رکھا اور تقاضا تقاضے پورا کیے اور حق کی فرمن بداری سے زیادہ برابر انحراف نہیں کیا یقیناً اللہ کے مضبوط قلعے میں داخل ہو گئے اور جہنم سے نجات پا گئے اس میں کوئی شک بنائے ذہن اور قرآن باغ میں اگر آپ تحقیق کریں تو بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لا اللہ وہ مقدس امانت اور کلمہ ہے جس کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے قوموں کو اس کے اقرار کا حکم دیا اور اس مقدس کلمے کی کلمے کے حقیقت کا تعلیم دے دیا تعلیم دیا ہے اللہ نے تمام انبیاء نے اپنے اپنے امت کو اس مقدس کلمے کی حقیقت کا تعلیم دیا ہے اور سب نے اپنے اپنے قوم کو شرک سے سختی سے منع حلما اور مقدس کلمے کے ذریعے سے وہ یہ مقدس کلمہ شرک کے نہ اور اس راہ میں انبیاء علیہ السلام مشرقی زمان سے بہت تکلیفیں برداشت کی انبیاء علیہ السلام نے ہاں جی اور اس راہ میں انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں ہاں جی مشکین زمان سے اپنے اپنے دور کے مشقین سے بہت تکلیفیں برداشت کی نیز بہت سے عوام کی نابودی کا وجہ نابودی کا وجہ اس مقدس کلمے کے اغرا نہ کرنے اور اس کلمے کی حقیقت پر ایمان نہ لانا تھی ہاں یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے میں نے ایک کہا تھا کہ اپنے اپنے دور میں اس مقدس کلمے کی اپنے اپنے قوموں کو تبلیغ کرنے میں ان کو اس کے اقرار کرانے میں اس کو جنوانے میں, میں تکلیفیں برداشت کی اس میں آپ کو موسا علیہ السلام کی زندگی آپ کو پاس ہے حسن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا کہ جرم ابراہیم نے تو شرک کا انکار کیا تھا نا تھا یہ بت پرستی تو کوئی چیز نہیں ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا ہاں جی اور کہا بھائی اگر یہ بتوں کو توڑنے کے بعد تو ان سے پوچھا ہاں انہوں نے کہا ابراہیم کیا آپ نے توڑا ہے مایا ان سے پوچھیں ان کے بڑے سے پوچھیں اگر وہ بول سکتے ہیں تو ان سب کو قرآن کہہ رہے ہیں صاحب کا سر نیچے ہو گیا ان سب کا نمروز سمے میں سب کا سر نیچے ہو گیا پھر ابراہیم سے کہتے ہیں ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں بول سکتے ہیں پھر بھی ہم سے کیوں کہہ کی رہے ہو تم ہماری توہین کہنا چاہتے ہو کہ اس سے پوچھیں تو ابراہیم بھی فرمایا ماشاء اللہ کہ جب یہ ہاں کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ اپنے بارے میں اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے مجھے مارا ہے فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے تو پھر تمہارے لیے کیا فائدہ دے گا اس سے تمہارے کون نقصان کو یہ بچائے گا ان کے جواب کوئی نہیں تھا لیکن اللہ کے اس مقدس نبی کے اس واشاف حقیقت پر مبنی جواب ان کے پاس مبنی کلام پہ ہاں جی اعتراض ان کے پاس جواب نہ ہونے سے انہوں نے کیا کیا اے لوگوں تم اپنی خداؤں کو بچاؤ اور ابراہیم ہمارے خداؤں کو بورا بلا کہتا ہے لہٰذا اس کو ہم آگ میں پھینکیں گے آگ روشن کیا شہراب بر کے آگ نے ہزاروں ٹن لکڑیاں جلایا لیکن ابراہیم کو اس میں پھینکا بھی سے لیکن وہ جو ابراہیم محافظ ہے وکیل سرپرست ہے اس نے آپ کو حکم کیا یا نارکونی برد و سلام ملالہ ابراہیم اور آپ ابراہیم کے نہ صرف ہاں جی نہیں جلایا بلکہ آپ سلامتی اور ٹھنڈا بھی ہو تو یہ امیاں ہیں جنہوں نے اسکل مقدس کلمے کی تحقیق پہ نوعیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال کی اتنی تکلیفیں دی ہمارے پیارے نبی کو طائب میں آپ کے پائے مبارک سے خون جاری کیا آپ نے ان کو کیا تبلیغ کہا یہی کہا تھا نا کو لا الہ الا اللہ تبل تو یہ تمام قرآن حقائق اس حقیقت کی گواہ ہیں کہ لاء اللہ, اللہ کی طرف سے اس کے مہلو کے پاس ایک امانت ہے اور اسے امانت کے پاداری کرنے اور نہ کرنے میں جنت اور جہنم مضمر ہے جو اس امانت کا حق ادا کرے گا وہ جنت میں ہوں گے اور جو اس آمانت میں خیانت کرے گا اس کا حقدار نہیں کرے گا نفس کو رسی کرے گا نفس کو خدا مانے گا نفس کے تحت کرے گا ہوائی نفس کو معبود بنائے گا ہاں جی اور دنیا کو معبود بنائے گا اقتدار کو معبود بنے گا خدا کو چھوڑ دے اس کے تحت کو چھوڑے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو میری دعا ہے عالم ہمیں ان مقدس دعائیہ کلمات کے اندر جو بلند رحانی مطالب ہے علمی حقائق ہے عظیم اعتقادی اور خدا سے بندے کو قریب کرنے والی معنی اور حقائق ہے اللہ ان کو درک کر کے ان مقدس کلمات کی حقیقت تک پہنچ کر ہمیں ایک حقیقی معاہد بنا دے اللہ اور تری اس مقدس امانت کے حقیقی معنیوں میں پاسداری کرنے والا بنا دے اللہ اور اس کی نظر میں کر ہمیں جہنم سے نجات عطا اللہ اور جنت کے ہمیں لائق قرار اللہ بجاہ محمد والد طاہرین اللہ مثلی اللہ محمد محمد